شریق الشہ محمد نٹ رسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها بكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى اللہ مسلح محمد محمد کما سلئی تعلبیم وائل علی ابراہیم مجید اللہ مبارک محمد محمد وعلى بارکراہیم وائل علی حميد مجید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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من اسم ربه فصل بل تو اثیرون الحیات دنیا بل ان هذا خیروں الصحف الاولى صحف ابراہی مموس دنیا میں جو ہمارا انحماق ہے اور جو توجہ ہم دنیا کو دیتے ہیں اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم محض دنیا کے حصول کے لیے پیدا کیے گئے ہیں دارے فلانی ہیں اور وہ آخرت کا گھر جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق یا سروکار نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے کو اچھا کاروبار حاصل ہو جائے یا کوئی اچھی ملازمت مل جائے یا کہیں باہر کا ویزا حاصل ہو جائے ہم اسی کو کامیابی قرار دیتے ہیں اور انہی چھوٹی چھوٹی آرزی کامیابیوں کے حصول کے لیے ہم کمر بستہ ہیں یہ ہماری روش ہے دن میں پانچ بار ہم کامیابی کی صدا سنتے ہیں حیاد الفلاح کہ فلاح کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ رب العزت یہ کانچ دفعہ ہمیں دعوت کیوں سناتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ؟ کون سی کامیابی وہ کامیابی جس کے لیے ہم تگو دو کر رہے ہیں دنیا کی کامیابی دنیا کا مال دنیا کی دولت یہ کامیابی ہے یہ کون سی فلاح مراد ہے رہا کون سی کامیابی مراد ہے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی جماعت کو کامیاب قرار دیا ہے علائک امل مف کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے یہ کامیاب ہو چکے ہیں کس چیز میں وہ کامیاب ہوئے کیا ان کے بڑے بڑے کاروبار تھے کیا ان کی انڈسٹریاں یا فیکٹریاں تھیں وہ کس قسم کے کامیاب تھے کیا دنیا کے عہدے ان کو حاصل ہو گئے یہ کامیابی ہے کیا کامیابی ہے جس وقت رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ احزاب کے موقع پر خندق کھود رہے تھے اس وقت جو صحابہ اکرام کا شوق و ذوق تھا جو ان کی محنت تھی پھر زبان پر یہ شعر تھا کہ نحم اللہ دینا بایا محمد ادل جہاد مابر دینا اباد ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیے کس چیز کی بیعت جہاد کی اپنی جانیں قربان کرنے کی یہ جہاد کتنی بار کریں گے ایک بار دو بار نہیں ما بقین آبادہ جب تک زندہ ہے اس وقت تک جہاد کرتے رہیں گے تو اس کے جواب میں نبی نبیر اسلام نے کیا فرمایا اللہ لا ایش الا عیش اللہ آخر فخری انصارا بل اللہ زندگی تو آخرت کی دنیا کی نہیں کہ جس کی کامیابی کی ہم باتیں کریں زندگی تو آخرت کی ہے دنیا کی نہیں ہے زندگی تو آخرت کی ہے دنیا کی زندگی نہیں ہے تو ہماری استدا کیا ہے فخر انصار امل مہاجرہ کہ تو انصار کی جماعت کو اور مہاجرین کی جماعت کو بخش دے اور معاف کر دے گناہوں سے بری کر دے ان کس طرح اخرمی کامیابی کا حصول ان کے پیش نظر تھا قرآن پاک نے بھی کامیابی کا تعین کیا ہے نارے جنت افقل فاض قرآن کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے جس کو جنت کا داخلہ حاصل ہو جائے وہ کامیاب ہے تو یہ کامیابی کا حقیقی تصور یعنی دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے جہاں کوئی سیاسی وقار حاصل ہو جائے یہ کامیابی نہیں ہے اور انسان کا بینک بیلنس بڑھتا جائے یہ کامیابی نہیں ہے کامیاب تو وہ ہے جس کے اس جسم کو چمڑی کو جہنم سے بچا لیا جائے اور اس کو جنت کا پروانہ حاصل ہو جائے وہ کامیاب ہے جہنم سے بچاؤ کیوں ضروری ہے ان اجسام کو مجمار لا تک اس لیے کہ تمہاری یہ چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی اس سے بچنا یہ تمہاری ضرورت ہے یہ اداب علیم ہے یہ اداب عظیم ہے اداب شدید ہے یہ اداب مہین ہے اس سے بچنا تمہاری ضرورت ہے نارکم کم حاضی جزء من جز جزء میں سبرین جت یہ دنیا کی آگ جس کی شدت تمہیں جلسا دیتی ہے جو لوہے تک کو پگھلا دیتی ہے جہنم کی آگ اس سے ستر گنا زیادہ گرم ہے اس سے بچنا تمہاری ضرورت ہے تو کامیاب کون ہے جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ جس کو حاصل ہو جائے صحابہ گرام کو اسی لیے مفلحین کہا گیا یہ کامیاب گروہ ہے کئی رب العزت ان سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے لقد رضی اللہ نینی اف یو بار یو نتا ہے دشہ جارا اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو گیا اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے تھے اللہ کی رضا یہ کامیابی ہے اللہ کی رضا کا حصول کامیابی ہے سابق الماجرین و انصار وحسن رضی اللہ رضو یہ مہاجرین کی جماعت یہ انصار کی جماعت اور جو بھی قیامت تک ان کے نقش قدم کا پیروکار ہوگا اللہ ان سب سے رادی یہ کام کری اللہ کی لدا حاصل ہوگی اللہ اکبر اللہ تعالی کی تھوڑی سی لدا بھی تھوڑی سی لدا دنیا کی سب سے بڑی نعمت اکبر اللہ تعالی کی تھوڑی سی لدا بھی سب سے بڑی محنت یہ سب سے بڑی دولت ہے تو اس دولت کا حصول یہ کامیابی تو پھرمبل اسلام کیا دعا کر رہے ہیں اللہ لا عیش الا عیش اللہ آخرا فخر انصار یا اللہ عیش تو آخرت کی ہے دنیا کی نہیں ہماری طلب کیا ہے ہماری طلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی دولتیں اطافرما دے خزانے تا فرما دے ہماری طلب یہ نہیں ہے کہ تو ہمیں دنیا کا مال عطا فرما دے اس وقت ہماری طلب یہ ہے کہ انسار و مہاجرین کی اس جماعت کو معاف کر دے ان کی بخش فرما دے کیونکہ یہ حدیقی کامیابی ہے اسی بخاری کی حدیث ہے کچھ انصار صحابہ نبی اسلام کے پاس آئے کس لیے ایک دنیا کی حاجت لے کر دنیا کی حاجت حاجت کیا تھی کہ ہماری کھیتی باڑی ہے مدینہ میں لیکن پارٹی مدینہ شہر سے نہیں نکلتا مدینہ جو اطراف سے نکلتا ہے ہمیں پانی وہاں سے لانا پڑتا ہے بڑی مشقت ہوتی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے تو آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ کرنے کی عزت مدینہ شہر کے اندر پانی کے چشمے جاری کر دے پانی عطا فرما دے تاکہ یہ ضرورت ختم خط... یہ تکلیف ختم ہو جائے یہ ایک پریشانی دور ہو جائے یہ حاجت تھی نبی اشلام تشریف فرما سے مسجد میں جب ان انسار صحابہ کو آتے ہوئے دیکھا اور ان کے چہروں کو دیکھا کہ چہروں پر ایک حاجت اور ضرورت ظاہر ہو رہی ہے تو آپ بہت خوش ہوئے کہ یہ بھی کوئی کام لے کر آئے ضرورت لے کر آئے ہیں کیونکہ انصار صحابہ نے نبی نبیر اسلام سے کبھی دنیا طلب نہیں کی کبھی کوئی دنیا کا سوال نہیں کیا بلکہ اس دین پر جانے قربان کر دی کیونکہ جب انصار مدینہ نے نبیر اسلام کو مدینہ ہجرت کی دعوت دی تو یہ ایک عہد کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کی حفاظت کے لیے اگر جانے قربان کرنی پڑی تو جانے قربان کر دیں گے اور قربانیاں تھیں جنگ احد میں ستر صحابہ شہید ہوئے انسل مالک فرماتے ہیں ان میں سے اکثر انسار تھے میرے نمودہ میں ستر ترا شہید ہوئے وہ سب انساری تھے اور مسلم تداب کے خلاف جنگ ہوئی جنگی یمامہ اس میں بھی ستر صحابہ شہید ہوئے وہ بھی سب کے سب انسار تھے جان قربان کی اور کبھی دنیا طلب نہیں کی آج پہلی بار آئے ہیں ایک دنیا کا سوال لے کر دنیا کی خواہش اور دنیا کی حاجت لے کر کہ اللہ تعالیٰ مدینہ شہر میں پانی جاری کر دے تاکہ ہمیں کھیتی باڑی کے لیے مشقت نہ برداشت کرنی پڑے جب پیغمبل اسلام نے ان کے چہروں پر ایک حاجت کو پڑھا ان کی طلب کو محسوس کیا تو آپ خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آج تم جو بھی حاجت لاؤ گے اور جو ضرورت پیش کرو گے وہ ضرور پوری ہوگی وہ ضرور تم کو حاصل ہوگی آپ نے گارنٹی دے دی اتنی بڑی گارنٹی سننے کے بعد انسار صحابہ سوچنے لگے کہ ہم نبیر اسلام کی اتنی بڑی ضمانت سن کر اگر دنیا ہی طلب کرے تو یہ کوئی کامیاب سوال نہیں ہے پانی بھول گئے کھیتی باڑی بھول گئے اب تو کوئی ایسی چیز طلب کرو جو لا سوال ہو جس کا تعلق آخر سے یہ ہے جنت کے سچے متلاشی حقیقی کامیابی کے متلاشی دنیا کی غرض تھی مگر پیارے کمبر کی زبان سے ایک زمانت سن کر کے تمہاری حاجت ضرور پوری ہوگی وہ دنیا کی طلب بھول گئی فراموش کر گئے اسے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھوڑا سا وقت دیجئے ذرا ہم بیٹھ کے سوچیں کہ آپ سے کیا سوال کریں کیا طلب کریں الگ بیٹھ کے ایک نو عمر نوجوان نے مشورہ دیا کہ نبی علیہ السلام سے یہ گزارش کی جائے کہ آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کر دعویٰ کیجئے صحابہ کرا کس چیز کو کامیابی سمجھ لیں اگر مدینہ شہر کے اندر پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یہ کامیابی ہے مگر وہ اس کامیابی کے طلبگار نہیں تھے جب پیارے پگمبر کی زبان سے ایک زمانہ سنی اور یہ گارنٹی سنی تو پھر دنیا بھول گئے اور پھر بن اتفاق مشورہ کر کے اپنی یہ طلب اللہ کے پگمبر کے سامنے رکھی کہ آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کر دیں ہاتھ اٹھا لی اللہ بخل انصار یا اللہ تمام انصار کو بخش تمام انسار کو باف کر دو بل ابنائ انسار یا اللہ جو آگے انسار کی اولادیں آئیں گی ان کو بھی کر دے. ولی ابنائی ابنائی اور جو آگے کے پوتے آئیں گے ان کو بھی انصار نکاح بنے مباری ہاں یارس اللہ یارس اللہ ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دی وہ ہماری سردی اور گرمی کے ساتھی ہی ہیں دکھ اور درد کے شریک کار ہیں ہم انہیں کیسے فراموش کریں ان کے لیے بھی دعا کر دیں پرما کہ اللہ سے مواد انصار یا اللہ انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر دے دیکھیے صحابہ کا منج اور کامیابی کا تصور ایک دنیا کی مشکل تھی ان کو ایک تکلیف تھی کھیتی باڑی کے لیے مستقبل پانی دور سے لے کر واقعی تکلیف تھی اس کا وہ گرانا چاہتے تھے لیکن جو نبیر اسلام نے یقین دلایا کہ تم جو بھی طلب سامنے رکھو گے وہ پوری ہوگی وہ دنیا کی کامیابی بھول گئی بھلا یہ کون سی کامیابی دنیا تو ایک عارضی جہان ہے ایک عارضی زندگی ہے کن پھر دنیا کا ان کا غریب وہ آرو سلی حکم بھی یہ ہے کہ دنیا میں اجنبی بن کر رہو کہ راستہ عبور کرنے والا مسافر بن کر رہو راستے پہ چلے گا عبور کرے گا اور آگے بڑھ جائے گا تو دنیا بھی ایک گزرگاہ ہے اس کو گزرگاہ ہی بنا کر رہو تم اصل مقیم آخرت کے ہو دنیا کے مسافر ہو اجنبی ہو اصل مقیم آخرت کے ہو تو جہاں تم اجنبی ہو جہاں تم مسافر ہو جہاں تم نے ایک راستہ گزر گا پور کرنی ہے بلا وہاں ان بڑی بڑی کامیابیوں کو سر کرنے کے لیے محنت کرنا بلکہ محنت شاخہ کرنا اور تبودہ کرنا یہ کون سی عقل بندی کون سی عقل بندی وہ جہاں جو ہمیشہ قائم رہے گا مستقل قائم رہے گا ایک ایسا سفر جو کبھی ختم نہ ہوگا وہ سفر ایک ایسے ٹھکانے پر ملتن ہوگا جو ٹھکانہ ہمیشہ قائم رہے گا وہ ٹھکانہ ہمیشہ اور وہاں کوئی اختیار نہیں ہے دو ہی ہیں فریق فی الجنہ اور فریق انفی سعید دو ہی ٹھکانے ایک فریق کو جنت ملے گی اور ایک فریق کو جہنم دنیا میں تمہیں اختیار حاصل ہے اس آرزی ٹھکانے کی تمہیں اختیار حاصل ہے اپنی مرضی کے کاروبار کرتے ہو اپنی مرضی کی ملازمت کرتے ہو اپنی مرضی کا کماتے ہو اور کھاتے ہو وہاں یہ مرضی نہیں ہوگی دو گھر بنے ہوئے ایک گروہ کا جنت ہے دوسرے کا جھنڈت تیسرا کوئی آرشن نہیں کوئی تیسرا اختیار نہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوگا وہ فیصلہ قائم ہوگا تیسرا کوئی راستہ نہیں تو پھر وہ جو ایک جہان نے باتی ہے ہمیشہ قائم رہنے والا کیوں نہ اس کی کوشش نہیں? اس کی اس کے حصول کو کامیابی سمجھا جائے صحابہ کے کا منوجا نے سن لیجیے ایک صحابی جس کا نام ربیع بن کار جس کا نام ربیع بن بنکار رضی اللہ سالانہ نوجوان تھا اور تاریخ نے اس کا تعارف اس جملے سے کرایا ہے کہ شاد گن کان ہم آ یہ ایک نوجوان تھا جس کی تمام تر پریشانی اور تمام تر تبو دو کا محور آخرت تھی قیامت تھی دنیا نہیں تھی جس کی ہر کوشش کا نتیجہ آخرت تھی جس کی ہر تگو دو آخر کے لیے تھی جس کی ہر کوشش کا محور آخرت تھا دنیا نہیں تھی حالانکہ نوجوان تھی سامنے ایک زندگی تھی ایک مستقبل تھا لیکن نہیں ہر دو کا حاصل آخرت تھی. اس کی جھلک دیکھ لیجیے نبی الاسلام سے سچی محبت تھی اور یہ محبت سمرائے لائی ملو آئے گا حتہ پورا حبائی لے من والی نہیں ولادی سے سجمائی اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اور پوری کائنا سے بڑھ کر پیار نہیں کرو بلکہ حدیث و عمر کے مطابق لا دونوں کا ہے بالکل حتا کو من بھائی سے اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو انہیں بھی نبی رساب سے بے تحاشا ربیہ بھی کام کرو ایک دن کیا سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے لوگ گھر سے باہر آتے اور سارے صحابہ آپ کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں. سب صحابہ موجود ہوتے آپ کی خدمت کے لیے ایک صحابی جس کے چار لقب معروف ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ چار لقب صاحب الطہور صاحب الوساد صاحب الر صاحب السوار کہ یہ وضو والا تھا یعنی پیغمبر اسلام کے وضو کا انتظام کرتے تھے مسوک والا تھا یعنی پیغمبر اسلام کو تازہ مسواد لا کر دیتے تھے اور صاحب ان گئے تھا آپ کے جوتے اٹھا کر چلتا تھا صاحب بسادہ تھا اپنے گھر سے تکیہ لے کر آتا کہ میرے پیارے پیغبر اگر کہیں بیٹھے تو آپ کی راحت کے لیے تکیا پیش کر صاحب یہ چار خدمتیں انجام دیتا تھا ربھی ابھی کار نے سوچا کہ میں دن کے لوگ اللہ کے جن پر گھر سے باہر آتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے جواب موجود ہے لیکن مبادلہ اگر نبی اسلام کو رات کو کسی چیز کی ضرورت پڑے رات کبھی آپ کو گھر سے باہر آنا پڑے تو کون آپ کو دے گا کون آپ کی خدمت کرے گا یہ سوچ کر رات کو اپنے گھر سے باہر آ جاتے اور پیغمبر اسلام کے گھر کی چوکن کے قریب بیٹھ جاتے اللہ کے پیغمبر کی رات کی خدمت انجام دینے کے لیے ایک دن گزرا دوسری رات تیسری رات لیکن پیغمبر اسلام کو حاجت محسوس نہ ہوئی ایک روز پہ ہم پر اسلم رات کو اٹھے قیام لیل کے لیے گھر میں بزو کا پانی نہیں تھا آپ گھر سے باہر آ گئے کہ باہر کہیں سے پانی کا انتظام کرے باہر سامنے رویہ بیٹھا ہو حاضر خدمت ہو گئے یا رسول اللہ صلی وسلم یہ خادم حاضر ہے کیا حکم فرمایا کہ رویہ تم یہاں کیسے عرض کیا کہ میں تو کئی دنوں سے آ رہا ہوں اور یہ سوچ کر آ رہا ہوں کہ رات کو آپ کی کون خدمت کرے گا میں کروں گا فرمایا کہ مجھے گزو کا پانی چاہیے پانی موجود تھا پانی لے کر آئے تھے میرا صاحب بے تو حاشا خوش ہوئے اب رویہ آپ کو وزو کرا رہے اللہ کے بنم پر وزو کر رہے فرما رہے کہ شروع رویہ کچھ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا مانگو سوال کرو رویہ نوجوان ایک پہاڑ جیسی عمر سامنے پڑی ہوئی گھر کا تو بھی ہوگا پیٹوں پر باندھنے والے پتھر بھی یاد ہوں گے فاقو پر فاقے بھی یاد ہوں گے غربت بھی یاد ہوگی اللہ کے پھر نے فرمایا جو مانگو تمہیں عطا ہو دنیا کا باہر مانگ لیتے منور ٹنو سونا مانگ لیتے اللہ اپنے پیغمبر کی بات ضرور پوری کر اور ان کو عطا ہتا لیکن نبی اسلام کتنی بڑی بات سن کر کوئی دنیا کا سوال نہیں کیا بلکہ پگمبر ہم سے محلت طلب کی کہ مجھے تھوڑا سا سوچنے دی لیکن میں آپ سے کیا بنوں ٹھیک ہے سوچ لو ہم کیا سوچ رہے ہیں حدیث میں یہ ان کی سوچ موجود ہے کیا سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے گنبر سے دنیا مانگو یا آخر مانگو پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ دنیا مانگی تو کیا مانگا بنا دنیا کی کامیابی بھی وہ کامیابی ہے یہ دنیا تنی اتنی حقیر چیز لو کا نتی دنیا کا ہے جناح برولہ لما سقا کافر شربتا شربت اگر یہ پوری دنیا دنیا کے سارے خزانے دنیا کی ساری دولتیں ان کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک بھوٹ بھی نہ دیتے لیکن یہ بے قیمت چیز حالانکہ دنیا بڑی خوبصورت تو دادا کرو کہ جنت کیسی ہوگی اتنی خوبصورت تھی اکٹھی ہو کر بھی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تو پھر وہ جنت جنت الفردوس جنت النعیم جنت الماوا اتنے پیارے پیارے نام جنت کیسی ہوگی اس انسان پر افسوس ہے جو اس جنت کو فراموش کر کے دنیا کا طالب بنا بیٹھے اور اس کی ہر تگوت ہو دنیا کی خاطر ہے بڑا افسوسناک یہ رویہ ہے اور یہ طالب انتہائی تصف کزری اور وائر ربیہ بن کام نے سوچا کہ میں کیا مانگوں اگر دنیا مانگوں تو کچھ نہیں مانگ یہ کون سی چیز آغت مانگتا ہوں جنت مانگتا ہوں پھر سوچا کہ جنت میں جانے والے بھی بہت لوگ ہیں لاکھوں ہو سکتے ہیں کروڑوں ہو سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز مانگو جو بڑی منفرد ہو جنت تو ہے ہی لیکن جنت میں بھی کوئی منفرد چیز کوئی انتہائی عظیم چیز مانگو چنا چاہے جی دل میں ایک بات آ گئی وہ اپنا اپنی بات لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے کہ رویہ تم نے کیا سوچا کیا تمہاری طلب ہے کیا سوال ہے عرض کیا کہ اسالوں کا مراف ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے آپ کا ساتھ چاہیے جنت ایک لازوان لحت اس میں بھی اللہ کے نبی کی معیت اللہ کے نبی کی رفاظت کتنا عمدہ سوال ہے کتنا عمدہ سوال ہے تو کیا فیصلہ ہوا صحابہ کا کیا محض سامنے آتا کہ ان کی سوچ کا بہیور کیا تھا طلب دنیا موقع تھا دنیا مانگ لیتے اللہ تعالی فرافیاں خدا کر دیتا باغات سے بھر دیتا چاندی اور سونے کے ڈھیر لگا دیتا طلب کر لیتے لیکن نہیں یہ بھلا کون سی کامیابی اصل کامیابی تو آخرت کی ہے جب پیغمبر اسلام سے آخروں کا سوال کیا جنت کا سوال کیا اور خالی جنت نہیں بلکہ جنت نے اللہ کی رفاقت کر اللہ کے پیغمبر کی رفاقت کر اور اللہ کے پیغمبر کی بحیت کر اور ویسے بھی شرعی قائدہ الفرح انسان قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے تو فیصلہ کر لو کس نے محبت کرنی تم نے ایک عیسائی راہب کے نام پر تجدید محبت کے پروگرام کیے ویلنٹائن ڈے منایا بڑے فخر کے ساتھ بڑے فخر بڑا قوم خوش ہوتی ہے انگریزوں کے جوتے جا کر بڑا فخر محسوس کرتی کوئی انگریز کتا نے اس کو نہلاؤ اس کو نہلا کر ان کو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہمیں بڑا قرب حاصل ہو گیا کون تھا ایک زانی تھا ایک راہبہ کہ عشق میں اتنا ہو گیا اب راہب اور راہبا ان کا نکاح نہیں ہو سکتا اپنی خوابوں کے سہارے لے کر اس سے زنا کیا اور وہ دن ہم مناتے ہیں ایک زانی کے زنا کا دن ہم مناتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ کیا چاہتے ہو قیامت کے دن تمہارا حشر ویلنٹائن کے ساتھ ہو دینِ اسلام میں محبت کرنے پر انداز کے رسول کے ساتھ فرمایا کہ سلاس من کنفی بجد اب ہند حلامت ایمانا تین چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئی اس نے حلاوت ایمانی کو پا لی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لی جس میں یہ تین چیزیں پہلا ہوں پہلی چیز کیا کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہو جائے یہ پہلی چیز اصل محبت اللہ کے لیے ہے بلدینہ عام اصد محبت اللہ جو سچے بوبے ہیں ان کی محبت اللہ سے ہے اور اللہ کے لیے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا معروم ہے مطلب اللہ رب العزت کو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کے دلوں میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو انبیاء سے محبت ہے ہم بھی انبیاء سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ کو صالحین سے محبت ہے ہم بھی صالحین سے محبت کریں گے لیکن محبت کا ہیں اللہ کے ساتھ تو کیا خیال تم نے ایک دن تجویز کر کے باقاعدہ وطن مناتے ہو تحائف کے تبادلے کرتے ہو یونیورسٹیوں میں اس کو سکولوں اور کالجوں میں مخلوط مجلسیں ہوتی اور آج کے دن ماں باپ ماں باپ کہتے ہیں شرم آتی ہیں ایک رف بڑھا لو بےغیرت ماہر بات اپنے بچوں اور بچیوں کو چھوڑ دیتے ہیں شترے میں محال بنا کے چھوڑ جاؤ آج محبت کی تجدید کا دن ہے جاؤ محبت کی تجویز کرو اور جو چاہو کرو پھر جو کچھ ہوتا ہے المان والد یہ محبت دیکھیں صحابی رسول کو محبت رویہ سارے تھوڑا مانگو کیا تم کو عطا ہو اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے تمام صحابت ایک صحابی احمد اسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یار سن دو نہ سن لو آپ سے دل اداس ہوتا ہے تو مسجد میں آپ آ کر آپ سے مل لیتے اور دل کو ٹھنڈک حاصل ہو جاتی دل کو راحت مل جاتی لیکن سم ان موزی میں پھر ایک چیز سوچ کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایک دن مجھے موت آ جائے گی آپ کو بھی جانا ہے اس دنیا سے ایک فراق اور جدائی اس کے بعد آپ کو کہاں دیکھیں گے دل اداس ہوگا کیسے یہ اداسی دور ہوگی اور کل قیامت کی ہمارا رب العزت میں اگر جنت اکافر فرما دی تو آپ کا ٹھکانہ تو بہت اونچا ہوگا ہم تو بہت کسی کونے خدرے میں ہوں گے کیسے آپ کو دیکھیں ایک اور صحابی نے یہی سوال کس طرح کیا کہ المر یو حق القوم ولم حملے کہ یار سود اللہ ایک شخص ایک قوم سے محبت کرتا ہے مگر اس قوم سے مل نہیں پائے گا اس کا مانا یہ تھا مجھے آپ سے محبت ہے مگر قیامت قیام کیجیے میں آپ سے مل سکوں گا آپ کا درجہ بہت اونچا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو مقام وسیلہ پر فائز کرے گا مقامی محمود پر فائز کرے گا اور مقام محمود وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا سب سے زیادہ اتنا قریب اللہ کے اور کوئی نہیں یہ اللہ کے جلمبر کی خاصیت ہے مقامی محمود تو کہاں آپ کا ٹھکانا کہاں ہمارا ٹھکانا اس کا جواب اس کا سوال آپ سمجھ گئے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت بہت مگر کل قیامت کے دن آپ سے کہاں مل سکیں گے یہ سارے سوال جو ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی فہری آگے من لو تب الر رسول فاؤلائے کا معلین الحم اللہ علیہ بس جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعام یافتہ بندوں میں داخل کر دے گا انعام یافتہ بندوں کی رفاقت دے دے گا وہ قیامت کے دن تنہا نہیں ہوگا انعام یافتہ بندے کون ہیں مجنبین انبیاء ہیں بس صدیقین صدیقین ہیں بس شہداء اور شہداء ہیں بس صالحین اور نیک لوگ یہ کامیاب نہیں اللہ ان کی رفاقت دے گا بلکہ موت کے وقت ہی بشارتی آ جائیں گی یا یہ تو ہم نفسر مطمئن نہ ارجیک رات یہ فی عبادی فد خلی کر مطمئن نہ لوڑ جا اپنے پرورتگار کے پاس کے عمل سے آئی تھی لوٹ جا کر کی طرف کیسے لوٹ راضیت تمبر ہوئی ہے اس طرح لوٹ کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے رادی اب کرنا کیا ہے خلی فی عادی میرے بندوں میں داخل ہو جا کون بندے یہی دن نبی جی وہ صدیقین بشہانا بس والد ان میں داخل ہو جا بد خلی جنت ہے اور ان کے ساتھ جنت میں چلی یہ محبتوں کے سمرا تھا اصل کامیابی یہ جس کی اصول کی بجے آپ کو فکر کر اور یہ صحابہ کا منہج تھا جو صحابہ کے سامنے ہمیشہ رکھتا تھا دنیا کے دکھ درد ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے دنیا کی تکلیف کوئی پرواہ نہیں ایک واقعہ آپ سنتے رہتے گزرا پھر باز رہتے راج ہوگا مدینہ منورہ میں تھے مکہ سے ان کا ایک شاگرد ان کو ملنے آیا اقار نقیر بہت بڑے تابعی تھے اور مکہ کے فوکہ میں ایسے تھے مطلب میرے باس کے شاگرد تھے ان سے ملاقات کی آئی دونوں شاگرد بیٹھے ہوئے سامنے سے خاتون نظر آئی ایک عورت آ رہی سیاہ فام عورت ابشی عورت ہوگی سیاہ فام مجھے میرے پاس میں اتا سے کہا اللہ عریق امرات مل نسائگا تھی میں تمہیں ایک جنتی خاتون دکھاؤں ایک جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو عطا نے کہا کہ جی ہاں اللہ اکبر زمین کی پشت پر چلتا پھرتا کوئی جنتی انسان ضرور دکھائی فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا جنت اور جہنم کے فیصلے اللہ کرتا ہے یہ آگاہی آپ کو کیسے ہوئی فرمایا کہ یہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں وہاں موجود تھا اس بجرس میں موجود تھا اور اس عورت نے کہا کہ اندی مصر یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پر ہے میرے لیے یہ صحت کی دعا کرتے شفا کی دعا کرتے بڑا یہ پریشان کن مرض ہے بڑا موضوع اور تکلیف دہ مرد ہے دعا کرتے جب لوکو صحت دے دے سو دلہ سب نے دیکھا کہ ایک عرصہ اس مرض کو برداشت کرتی آ رہی اور جب تک زندگی ہے برداشت کرے گی اس نے کتنا کیا آپ بڑے وقیق الخت تھے اس عورت سے کہا کہ ان شیت داروں تو لگی وہ ان شیت ہی صبر تھی مارا کیونکہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ تم کو صحت دے دے گا دائمی بھی دے دے میں دعا کر دیتا ہوں وہ ان شیت ہی صبر تھی لیکن اگر میں چاہوں تو صبر کرنا اگر صبر کر لوں گی تو کیا ملے گا والا کے لیے جنت مل جائے گی صبر کرنے کو جنت مل جائے گا غورت حیران یہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے میں تو دنیا کے ایک دکھ کی خاطر آئی تھی اور یہ تکلیف اس پر صبر مجھے جنت تک پہنچا دے گا اپنی بیماری بھول گئی یار سوس ہم دعا نہ کیجیے میں صبر کروں مجھے صبر کرنے میں دعا نہیں کروں. یہ مشتاقین جنت تو جانتے کیا ہے کی فلاح کیا ہے ان کامیابی کیا ہے اب یہ صحت ایک دنیا کا امر ہے ہر شخص صحت چاہتا ہے سلامتی چاہتا ہے آفیت چاہتا ہے لیکن دیکھا کہ یہ بیماری جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے گی اسی قسم کا واقعہ ہوئی بن نقاب رضے لوگ نبیر اسلام کی حدیث سنی الحم ہب و کل وہ نندا یہ جو بخار ہے یہ ہر مومن کا کافر کا نہیں مومن کا جہنم کا حصہ ہے اللہ تو جس شخص کو مومن کو دنیا میں اگر کثرت سے بخار دے گا تو اس کو جہنم نہیں ملے گی یہ جہنم کا حصہ ہے اللہ دنیا میں دے کر معاملہ نمٹا دے گا فارے کر دے گا اس کو یہ نہیں کہ یہاں بھی بخار ہو اور وہاں بھی جہنم ہو نہیں او بھائی یہ نقاب تنہائی میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کا بخار دے دیں لیکن ایسا بخار نہ ہو کہ مجھ کو نماز سے روکے روزے سے روکے اور جہاد فیس بھی دل نہ روکے بخار بھی ہو مگر ان ساری اطاعت کے اعمال کی قدرت اور طاقت بھی ہو یہ نہ کہ بستر پہ پڑ جاؤں گر جاؤں اور جہاد کے قابل نہ رہوں نمازوں کی ادائیگی کے قابل نہ رہوں نہیں تیرے سارے فرائد بھی پورے کروں اور بخار سزا دے دوں اس کے بعد کیا ہوا جو ان کو ملتا مسافا ہوتا ان کے ہاتھ کو بخار کی بنا پر گرم پات مستقل بخار آ جائے. یہ طلب ہے جنت حقیقی فلاح کیا ہے کامیابی کیا ہے یہی بات اس عورت کے پیشے رہتی ایک سیاہ فام عورت اس کی سوچ آپ دیکھیں وہ کہہ دیتی میرے لیے تو شفا کی دعا کریں بڑی پریشانی لیکن کہا نہیں مجھے صبر کرنے کے لیے میں صبر کروں عبداللہ بات فرماتے ہیں کہ اس وقت سے اب تک اپنی بیماری کو جھیل گئی ہاں اللہ کے نبی سے صلی سل وسلم چلتے ہوئے یہ کہا کہ بعد افراد جب دورہ پڑتا ہے تو صدر کھل جاتا ہے میں برہنا ہو جاتی ہوں اللہ تعالیٰ بھی یہ دعا کر دیں کہ اللہ میرے صدر کی حفاظت کی یہ دعا آپ نے کر دی تو اس وقت سے برگی کے دورے پڑو تو کیا فلاح کا تصور کیا ہے فلاح کا تصور حصول ہے آخر دنیا آخرت کی فلاح کے مقابلے میں بالکل بے عقی بچی ابو تحرا نے کھڑے کھڑے اپنا وہ باغ اللہ کے راہ میں خرج نہیں کر دیا جس باغ میں کھجور کے چھ سو درخت ایک کھجور کئی ٹن مال دیتی ہے چھ سو کھجور کتنے پکے گئے بھر گئے تھے کتنے مالدار تھے چھ سو درختوں پر مشتمل سارا باغ دے دیا اللہ تعالی صرف جنت کا ایک درخت حاصل کرنے کے لیے واقعہ معروف جنت کا ایک درخت حاصل کرنے کے لیے اپنا وہ بال دے دیا جس میں چھ سو درخت تھے اور باغ میں آئے پھر باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ باغ دیکھ کر کہیں نیت تبدیل نہ ہو جائے باہر کھڑے کھڑے بیوی کو آواز دی امداد آداب باغ سے باہر آ جاؤ وہ باغ سے باہر آ کے کیا معاملہ کہ ہم نے یہ باغ بیچ دیا کتنی قیمت کے بس فرمایا کہ جنت کے ایک درخت کے ان میں دادانے کو وبیلا نہیں کیا ہم کہاں سے کھائیں گے سارا مال دیں گے ساری تیار ختم کر دی بلکہ اپنے شوہر کو مبارکباد دی کہ تم نے بڑا کامیاب سودا مارا یہ کامیابی یہ فلاح ہے صحیح بخاری میں جی سے ایک بار پھر عمدہ السلام تشریف فرما کے فلاح کے کل میں نے اس کی معلوم پھر جل میں جنت میں دیکھ رہا ہوں پھلوں کے خوشیں لٹک ٹک رہے ہیں پھلوں کے بڑے بڑے گچھے لٹک ٹک رہے ہیں جن ڈ ان پر ابو تحدا کا نام لکھا ہو یہ سارے خوشے ابو تحدا کے ہے نا یہ کامیاب یہ صحابہ کا تصور اور صحابہ کا منچ تو پھر اصل اللہ تعالی نے جس جماعت کو کامیاب کہا ہے وہ جماعت کیا تھی کوئی دنیا دار تھی دنیا کے عورت دنیا کی سیاست دنیا کی بادر بادر کے سلطاب اور مرداباد کے دائرے یہ ان کا کیسے نظر تھا دنیا کی چمک چمک یہ ان کے کیسے نظر تھا کچھ نہیں دنیا کا مال دولت کچھ نہیں اصل و مشتاخیر جنت سے اخروی کامیابی کا حصول ان کا مقصد حقیقت تھا اللہ تعالی نے اس فلاح کو حاصل کرنے کے لیے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے یہ سبق روزانہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے ہر آدر فلاح آؤ فلاح کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ دن میں پانچ بار یہ اعلان سنتے ہیں اللہ کا سبق سنتے ہیں تو کبھی سوچا یہ فلاح کیا ہے کیا یہ دنیا کی ہے یہ آخرت کی اور اگر آخرت کی ہے تو کیسے حاصل ہوگی تو وہ فلاح کا پروگرام یہاں دیا تین چیزوں کے ساتھ تین چیزیں اخرلی فلاح کو حاصل کرنے کا پروگرام اللہ حمن تصا وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے یہ نہیں کہا کہ ہو ہوگا نہیں ہو چکا جو چیز ماضی میں ہو چکی ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی اور جس چیز میں مستقبل میں ہونا ہوتا ہے وہ مشہور ہے پتہ نہیں ہو جاتا آپ کہیں کل میں نے فلاں کام کیا کوئی یقینی ہو چکا ہے آپ کہیں کل میں فلاں کام کروں گا پتہ نہیں کر سکے یا نہ کر سکے وہ مشلوک ہے یا سیدھا ماضی ہے پتا افراد وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں آ گئی تین پروگرام اس نے اپنے اندر فیڈ کر لی ان پروگراموں کو لے کر چل پڑا کیا ہے وہ بہت ہی آسان راستہ منتظک جو پاچ صاف ہو جائے یہاں سے پانچ صاف ہو جائے امراو قلوب کا علاج کر لے ایک ظاہری مرض ہوتا ہے جسم کی بیماری ایک روحانی مرض ہے دل کی بیماری امراض قلوب کا علاج کر لے امراض قلوب کیا ہے شرک ہے بدعت ہے تکبر ہے امراد قلوب کیا ہے حسد ہے یہ ساری خرافات ان امراد قلوب کا علاج کر کرنا امراض قلوب کیا ہے گناہ کی سوچ باسیت کی فکر یہ کروں گا اور وہ کروں گا یہ. یہ سب امراض قلوب ہیں اور یہ واقعہ کر انسان کے دل کو کر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشان فرمایا میں آدر لکی مفیقل بھی تر سوچا انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیے جاتا ہے دیکھا نا یہ دل مجرو ہو رہا ہے دل مسموم ہو رہے سیاہ ہو رہا ہے اور وہ نشان کیسا ہوگا جیسا گنا ہوگا اگر گناہ شرک ہے جو اکبر کمائے وہ نشان بڑا گہرا ہو گیا بدت بڑا شدید گناہ بڑا شدید ایک بدر کے انسان اپنے پرور سے مہاد آرائی کر رہے ہیں پرمر دیگر فرماتا کہ میں نے دین مکمل کر دیا یہ کہتا ہے کہ نہیں تھا کمی میں نے پوری کی پرمر دار فرماتا میرے رسول تم نے ہر چیز پہنچانی ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں پہنچائی نہ اس میں سے کام مہاد آرائی اللہ تعالیٰ کے مقابل امام شافی کا قول ہے منشتہ من خدا بتا دشارہ جس شخص نے کسی کام کو اچھا سمجھا اچھا جانا اور اس کو جاری کر دیا وہ سارے بن رہے ہیں سارے بن رہے ہیں شارے اللہ کے ساتھ سارے بندے کو جو جتنا گناہ مسموم ہوگا اتنا یہ دل کی جو سیاہی ہے اور دل کا سیاہ لکتا جو ہے وہ گہرا اور بڑا ہوگا اور انسان کے لیے تباہ کن ہوگا ہاں انتاب سوخی کا اگر توبہ کر لے استغفار کر لے جو کہ اب بھی جو ہر وقت موقع موجود تو اللہ تعالی اس دل کی کالک کو خود صاف کر دے گا بلکہ اس کے دل کو پالش کر دے گا اور پالش کر کے اور چمکدار بنا دے گا یہ تزکی ہے کل افلاح منتظک یہ فلاح کا پروگرام اس, اس کی اصلاح کرنا اللہ کے پیارے بے اللہ تعالیٰ کو واسطے دے, دے دے کر کیا مانتے تھے اللہ اصلوں کا بکرد والا کا سمے کبھی نسل اور اندر تھا کتاب میں اور اللہ تو آگل اثر تھے اور اس کا اثر کبھی انتظام ربھی ہے قلبی بھی صدری یا اللہ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ جو تجھے اپنی کتاب میں اتارا اس کا بھی واسطہ اور جو تون اپنے کسی خاص بندے کو فرشتے کو سکھا دیے ان کا بھی واستو اور جو نام اب تک تیرے غیب میں دیکھنے ان کا بھی واستو اتنے واسطے دے دے کر اللہ تعالیٰ سے کیا بنا دے یاد نہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے دل کی بہار یہ مراد طلب کا علاج ہوتا قرآن پاک قرآن پاک جس طرح موسم بہار کی بارش ہوتی ہے تو قرآن پاک کی بارش موسم بہار بھر کر میرے دل میں پرسے اور میرے دل کی زمین شاداب ہو جائے بنور اصد علی اور جو اندھیرے اس سینے میں ہیں قرآن پاک کو میرے سینے کا نور بنا دے اس کی فکر اب افلاح منتظک کا اس کو پاک کرنا یہ فلاح اور یہ کامیابی ہے اللہ کے نبی دعائیں کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں کہہ رہا تو قرآن کو قرآن ہی کو اس کا معنی ہے یہ دل کی راحت کو دنیا کے مالو س بات نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے خزانے یہ دل کی راحت ہیں نہیں اللہ کے نمبر کیا فرمان ہے کہ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی راحت بنا دے دل کی موسم بہار کی بارش بنا دے میرے سینے کا نور بنا دے بس قرآن ہی کتاب کتابوں سنت ہی میرے دل کی شادابی کا ذریعہ بن جائے اور میرے سینے کا نور بن جائے اس کے علاوہ شادابی ہو بھی نہیں سکتی اور نور مل بھی نہیں سکتا اخلاح منتظب کا تو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ سن کامیاب تو یہاں سے پاک تو پھر یہاں سے پاک ہو جاؤ انسان توبہ کر لے اور پاکیزگی کے راستے کو اختیار کر لے گناہوں گناہ آلودگی سے بچے سچا استغفار کر لے اور پھر توحید کا نور اللہ تعالی کی وحی کا نور پیغمل اسلام کی سنت کا نور ان کو اوٹنا بشورہ بنا لے یہ تصویر دوسری چیز کیا ہے بنا کر رسم رکھے اپنے پروردگار کا ذکر کرے اللہ کا ذکر اذکار کے ساتھ تعلق جوڑ کر دیکھو یہ اذکار کے ساتھ تعلق یہ ایک دیپ کی ایک عظیم نعمت ہے ایک ادیم محنت ایک بابا جی پمبر اسلام کے پاس آئے اور کہا کہ یار یہ زبان بڑی موٹی ہو چکی اور قرآن یاد کرنے کی سکت نہیں وہ آسان سے انفاق مجھے بتا دیجیے جو میرے لیے قرآن کا بدل بن سے ہو آسان پڑھنا ممکن ہو پڑھا کے ہاں سبحان اللہ بلحمد للہ بلا بلا اخبلا بلا قبت اللہ بلّہ یہ پانچ چھوٹے چھوٹے کلیمات ان کو یاد کر لو ان کو, ان کو پڑھو ان کو پڑھو تمہارے لیے یہ پانچوں کلمات قرآن کا قدر پڑھو, ان کو پڑھو, ان کو پڑھو اسے کا ٹھہرے مجھے ذرا یاد کرنے تھے سبحان اللہ بلحمد الہ الا اللہ بلبر بلا ہلا بلا حکومت اللہ بل پانچوں کے لمان پہ اور مٹھی بند ہو سات دو لوگ ہوتے اور کوئی حیا کو مانے نہیں ہوتی کوئی بات کر دوسرے الفاظ میں جو پروٹوکول شہری لوگ جانتے ہیں دیہاتی وہ نہیں جانتے کہا کہ ہار والے رب لی فمادہ لی یار سوچ یہ پانچوں چیزیں میرے رب کے لیے میرے لیے کیا ہے مجھے نہیں کچھ چاہیے میرے لیے کیا ہے تو کہ تم بھی پانچ چیزیں لے لو اللہ فر لے برہر نہیں بحڑے نہیں وحدے نہیں برز نہیں کا مجھے پڑھنے دے یاد کرنے دے. اللہ حل لی ایک مٹھی بند اللہ حدفر لی پر ہم نہیں وہاں پہ وہی بر یہ مٹھی بھی بند کیا مانے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ ان پر ریک فرما یا اللہ مجھے آخری دے دے یا اللہ ان پر مجھے ہدایت دے دے اور مجھے وسیع رزق دے دے مٹھی بند بڑا خوش ہوا اور یہ بند ہاتھ لے کے وہاں سے اٹھا روانہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ہاتھ فقط بنا یہ گئے یہ شخص خالی ہاتھ آیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں خیر کے خزانے بھر کے لوٹے خیر کے خزانے اس کے ہاتھ میں بھر گئے بتا کر رسما روبے اپنے پروردگار کا ذکر اپنے پرور کا ذکر اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے حدیث بھی صحیح ہے کہ جو شخص سو دفعہ سبحان اللہ کہے گا یہ بات آپ نے امی کو بتائی تھی آپ بھی کش آزاد بہن ابو طالب کی بیٹی جناب علی ملطالف کی بہن حقیقی بہن اور آپ بھی کچ آزاد بہن سو دفعہ سبحان اللہ کہو کیا اس کا وہ گویا تم نے اولاد آج میں سے سو غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا سو دفع ہم دور اللہ کہو اس کا کیا آجر گویا تم نے سو گھوڑے خریدے ہر گھوڑے پر ایک مجاہد ہے فری سمیج اللہ کو بٹھا کر میدانی چہار کی طرف بھیج دی اور سو دفع لا لایا ہے اللہ کہو اللہ حد پر کہو گویا تم نے سو اونٹ اللہ کے بارے میں خرچ کر دی اور سو دفع لا لائے لاحم اللہ کہو گویا تم نے زمین و آسمان کے درمیان جو سارا خلا ہے اس تمام خلا کو اجر و سواب سے بھر دیا وزا کر رسما ربی اپنے پروردگار کا ذکر یہ تو ایک شریعت نے عجیب چیز ہمیں دے دی رب ربے کا عناصر ایک اور تعلق جس کے لیے کسی محنت کی ضرورت ہے بن نماز کے لیے وضو کرنا مسجد میں جانا حج کے لیے اپنے گھر سے نکلنا بے تحاشا سرمایہ خرچ کرنا اور لمبا سفر طے کر کے مکہ پانکنا روزے کے لیے دل پر فاقہ کرنا ہر عمل کے لیے کچھ نہ کچھ محنت ہے اللہ کے ذکر کے لیے کیا محنت ہے ذکر کرو بیٹھے ہو تو کرو کھڑے ہو تو کرو لے کے ہو تو کرو چل رہے ہو تو کرو پاک ہو تو کرو ناپاک ہو تو کرو قبلہ سامنے ہے تو کرو سامنے نہیں تو کرو رات کو سوتے سوتے آنکھ کھل گئی اللہ کا ذکر کرو کروٹ بدل رہے ہو اللہ کا ذکر کرو نبی اسلام کو ہے کہ جو بابو ہو کر سوتا ہے رات کو جب بھی آنکھ کھلے کروٹ بدلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اس کو بات کر دے اس پر رہن فرمائے اس کو آفیت دے دے فرشتہ اس کے تحت شیا کپڑے کے نیچے رات گزارتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کے فائدہ فائدے اداکار اسمربیہ اپنے پرور کا ذکر کرتا رہے ہاں ذکر لوگوں نے یہاں بھی خوراکات داخل کر دی اور امت کو صحیح اذکار سے دور کر دیا یہ یعنی اذکار کتنے ناول چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں ادر کتنا بڑا کتنا وسیح اگر بے تحاشا سوال لیکن لوگوں کے ہاتھوں میں ان مسلو اذکار کی بجائے کیا دے دی ہے درودے تار درودے نکلی درودے ہزارے اور آگ نامہ اور پنج نامہ اور پتہ نہیں کیا کچھ درائل خیرات اور بال روزگار شیر کیا بدعت جھوٹی شبد موزوں واقع لیکن نہیں حقیقی اذکار کی طرف آؤ اللہ کے پیغمبر کے پیارے سنت کی طرف رسم رب نہیں اور تیسری چیز پسند نماز قائم کرے نماز قائم کرے پوری محبت کے ساتھ اور پوری جانتداری کے ساتھ جانہ داری کیا ہے وقت کی حفاظت جانداری کیا ہے نماز میں اللہ کے امبر کی سنت کی مسابقت یہ دھیانتاری یہ دو چیزیں جانتاری وقت کی حفاظت ہو سنت رسول اسکول کی مسافر خشیت سے دل بھرا ہو اخلاص ہو اخلاص نیت ہو یہ چیزیں ہیں یہ فلاح کا پروگرام ان کی طرف آ جاؤ یہ فلاح کا حقیقی پروگرام اس کی طرف آؤ لیکن ہمارا جو دنیا میں انہماق ہے اور دنیا کے ساتھ جو اشتغال ہے لگتا ہے کہ ہم اس پروگرام کی بجائے دنیا کی تیاری کر رہے ہیں اور دنیا کی کامیابی ہمارے لیے اصل کامیابی لیکن نہیں میرے بھائی دنیا کے ساتھ تعلق ہو ضرور مگر ایک واجبی تعلق ہو واجبی تعلق اللہ رب العزت نے جو اوقات اپنے اتاد کے لیے دیے ہیں وہ اوقات تو اللہ کے لیے صرف کرے اور پھر حصول دین کے لیے جو متقاضیات ہیں ان کی کوشش کریں علم حاصل کریں علماء سے رابطہ صحیح علم تک رہنمائی اس پر عمل کے مواقع پھر کچھ خلوت کی گھڑیاں راج الکر اللہ خان حفاظت آئی کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بہ پڑے اللہ اس کو کیا کی مسایات آیا فرمائے گا کچھ خلوت کچھ خلوت کیا اوقات اپنے گھر کی چار دیواری میں رات کی تاریخی کمرے کی تنہائی اس میں اٹھو کچھ خلوت کے لباس تلاش کرو نکالو اپنے پر پرتگار کے ذکر کے لیے تو یہ پروگرام ہے فلاش ہے باقی دنیا کے ساتھ تعلق ہو ایک واجبی تعلق ہو لیکن دنیا میں اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق کن فی دنیا کا انداز کا غریب ایک اجنبی بن کر رہو مسافر بن کر رہو راستہ عبور کرنے والا لیکن حقیقت نے مخیر آ کر مخیر آخر مخیرہ تو یہ سرو سال جو ان کا وطیہ تھا جو ان کا منج تھا منصور ابن مرتب جوانی میں فوت ہو گئے بڑے چوٹی کے محدث تھے جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کی والدہ نے کیا کہا تھا ماں پتہ رہی علی خوف و میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار دی ہے جہنم کا خوف میرے بیٹے پر گسلتا تھا ہر وقت جہنم کو یاد کرتا روتا حتی کہ جہنم کے خوف میں میرے بیٹے کی جان لے لی یہ مقیم میں آخر تھا مخیم آخر سرو سالین ماں خان کسبت کسی لوہار کی بھٹی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوہا گرم ہوتے ہوئے دیکھتے جب لوہا سرخ ہو جاتا ہے دو کا دورہ کر جاتا بے ہوش ہو جاتا یہ تو دنیا کی یاد ہے جہنت کی یاد کیسی ہو تو پھر فلاح کیا ہو فلا دنیا کی کامیابی نہیں فلاح آفد کی کامیابی فمن زوقے کا جندا پودا جنرل فقر فاض جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا پروانہ اس کو تھما دیا جائے وہ حتیقی کامیابی اس کے لیے شریعت کا ہے عمل اور من ہے ہمارے سامنے اس کو اپنایا جائے اس پر عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق ادا فرما دی اللہ تعالیٰ اپنی رضا ادا فرما دی حقیقی فلاح کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے اور وہ عطا بھی فرما دے دنیا کے ساتھ عراقہ ہو لیکن وہ ایک واجبی قدر تک ہم آخر کی مفیم بن جائیں اور آخرت کی تلاش ہمارا منحج حیات بن جائے اور اللہ پاک ہم سے راغی ہو جائے ابھی رحمت ادافرمادے اکول اکول حد بس تخر اللہ ری القاخر اللہ الحمد للہ